سلام تو وہ سلام والا سید رسم محمد المصطفی مصطفیٰ والا سب ہم بلان شیتان رجیم بسم اللہ رحمان جل سلیا گ آ مند بلا سداؤ مولا نلا مد کریم کھنم لئے کتو نلم یا ہلوین منو سلو وسلموا سلوت سلادو سلام علیکیا شہیدیا نورلہ والا آل خاتم استم شوک لال بلندا بادو سلادو سلام سلادو سلام گیا ملمبیا یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین واجب بل قدر و احتشام حضرت اللام برادر مکرم استاد العلماء مولانا محمد خادم حسین صاحب رضوی دیگر معزز شخصیات سنی حنفی مسلمان پراؤ السلام علیکم جناب دی اس مسجد کے اندر بندہ ان چیزوں پہلی مرتبہ لب کشائی دام موقع میسر ہوا ہے ادنا جا ایسا بے اکل جہ تال بل آ بھی جہاں ہالے تالب علم ہونے پورا قابل نہیں ہویا بندے دا کد ہو چھوٹا کپڑے وڈے دے کوڑے لگ انگلو دو فٹ دا بندہ ہوج فٹ کی کمیز پوا دو بلا ہی لگنا ہے سڈے ورگے چھوٹے بندے جنہوں والے کوئی پتہ ہی نہیں علم کتنے یہ ہو القاب سارے واسطے الٹا یہ تزلیل دا سبب ہے بس اتنا ہی سارے واسطے کافی ہے نبی باغ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دینے دیاں چار گل جو بزرگوں تو سنیاں سمجھیاں نے وہ اگے سمجھا پڑھا دینے بار سورت اللہ تعالی مجھ ایسے حکیر لوگوں دے وہم و گمان تو بہتر بنا دے میں جناب دے سامنے مختصر وقت دے اندر جس موضوع گفتگو کرانا اس کا نام ہے مقصود اصلی سے دوری مقصود اصلی سے دوری دے اندر شان غوث وڑا رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آ جائے گی خدا تذکرہ بھی گا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 قرانے حکیم فرقانے مجید دیت دی کریم معروف و مشہور تلاوت کی تھی اللہ تعالی نے فرمایا وما خلک تل ج فرمایا میں انسانا تنہوں عبادت واسطے پیدا کرنا عبادت تھی اس لجاب کی تفصیل سید نا ہبر الما عبد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی لا رہے خون مگر عبادت کیوں کہ ذریعہ معرفت حق کے اس واسطے معرفت مارفت تابیر گیا عبادت کے نام اصل معرفت مقصد ہے اللہ کی پہچان جس کا حدیش قدسی کے اندر ذکر ہوا ہے گن تو کن زن مخفیا پہ بب تو انہور افن خلق تو محمد آ سلسل میں مخفی خزانہ میں نے محبت ہوئی کہ میری معرفت ہو ملائکہ جڑے نے اے اللہ تعالیٰ دی ایسی مخلوق ہے جڑی ہر وقت ہما وقت عبادت الہی دے اندر مصروف رہتی ہے مگر خلافت الہیہ اور اللہ تعالی دی ایسی عبادت کہ جس عبادت دے اگے رکاوٹ خواہشات نفس دی کی ہو جی عبادت فرشتے نہیں کرتے اللہ ایسی عبادت کرانا کرا چاہتا کہ میں ایسی مخلوق تیار کر جہاں خواہش نفس ہو جیڑی ہمیشہ نو میرے تو دور کرے لیکن پھر وہ خواہشات نفس نو نسے پشت سٹ کے کن پچھوں سٹ کے پھر جاگن، دین، رات بھی جگ نیندرا چن میری یاد کرن کرکر فکر چ مصروف رہن غرض ہے کہ عبادت الایا بغیر خواہش نفس تو یہ فرش تنسانوں اللہ نے اس واسطے پیدا فرمایا ہے کہ اللہ دی عبادت معرفت یہ دی حاصل کرن کہ جس عبادت دے اندر روکاوٹ بہت سارا امن خواہشات نقش دیاں اور اس دنیا کے مالو متا دیاں مگر پھر اللہ سونے نے فرشتیاں یہ بخانا ہے کیا فرشتےو ویخ لو جنہوں کو لکھا روکاوٹا نے ان سارا رکاوٹا پچھا سٹ کے پھر بھی میرے واسطے یبھی تل ربے مسجد فخر کر دائے تے جدو رات نو قیام قیام کردے نے اللہ دی بارگاہ دندربا عزید بستامی رضی اللہ ہو تالانو جیسے گوسے سمدانی جیسے اللہ سونا مباہ فخر فرما ہے فرشتو ویکھو دے سی تے کول روکن والی شہ نہیں مخالف نہیں جڑا کھچے تے تو میری عبادت تو روکے میری فرما برداری تو روکے مگر اے در ویکھو ایسی مخلوق میں بنائی جے جی جناب جی اپنے اندر مخالفت بھی رکھتے ہیں جی دشمن نفس بھی رکھتے ہیں جڑا ہونا نو میری یاد مارف ذکر تو دور کرتا ہے مگر انہوں ساریا چیزوں پچھا سٹ کے تے میری محبت دے اندر آن کے میری یاد چی مصروف رہندے جے پا سلطان اللہ عارفین فرمود لے راتی رتی یارانی دیا ہوئے رات راتی رتی نی دن رہے حیرانی پر یارف دی گل یار سانی ہوی باد تیری جایا گئی جوانی ہو وہ نصیب اوتنا دے بو نصیب اتنا دے بھو جنا ملیا پیر جیلانی بندیا غور فرما جڑی میں گل کر لگا تین کسی فلسفی دی دکان تو نہیں لبے گی فلسفی دے جناب تین دکان دے نہیں ملنی دلنی گودام وکد ہی نہیں کبال تلندر لاہور ہی شکوا کرد آ ندیا نشان منزل مجھے حکیم توں نے دیا نشان منزل مجھے اے حکیم نے مجھے کیا گلا تجھ سے تو نا نشی نائی نہیں ملا نہیں آیا تر گونج پہ جائے سبحان اللہ تاکہ جاگ دے رہ جان سا قوم چھتی سو جاتی ہے قوم جگاستے بڑے جتن کرنے اللہ ہی نا نو جگا پر جدو سان جاگ نے پھر مدت لگتی ہے نو سو جاگ دے جاگتے بھی نے جاگ پہن دے مل اوکھے نے قربان جاوا گور فرمالا دیا بندیا ہوں میں جڑی گل کرن لگا انسان دا مقصود اصلی یہ ہوئی ہے جڑا کھا لے کے تعنات نے اج کل انسان دا مقصد جہا ہے تخلیق کا انسان نہیں سمجھتا وہ میں کھان واسطے آیا وا میں ہوٹل دے دردر چاہ پیو واسطے آیا وا میں آیا وا جناب رات فلموں دندر گزارن دی خاطر بٹ جناب ساری رات ڈگا وگتا رہتا ہے ڈگا جب وگتا رہے تو تھک ڈگ ہے ساری رات انج جناب اجاشی چندر گزار نہیں جی دو تین چل جانا بارہ بج جانے شیطان نے کن اندر پٹرول پمپ بنا دینا پیشاب کر کر کے اس لیے اٹھنا کی سمجھ لگے کہ سڈے پیدا ہون دا اصلی مقصد کی ہے جی اتو جناب سبک پڑھا والے وی وہی اتو مرشد وی اہم مل گئے جنہ نے خدر دا روپ داریا کم ڈاکو والے کروا جناب مارن جڑے رام دسن والے نے خدا دیا بندیا مگر کیناات نے گل لکائی نہیں جنہیں پیدا کیتا ہے خلق تل جن وسا لے جا بدو صرف اپنی عبادت لے پیدا کیتا ہے جنوں تے انسانوں ذرا غور کرنا جناب انسان دی تخلیق دا اصلی مقصد اصلی مقصد مگر واسطے عبادت دے واسطے ہوں جڑی شاید ضروری ہے وہ معاش ضروری مکاسے دے معاش ضروری نے کیونکہ جیونا ضروری ہے مر گیا تو عبادت کیں کرے گا جیونے دے واسطے معاش چاہی چاہیے معاش اے وسیلہ ہے وسیلہ ہے یہ موقف ای مقصود ہونا حاصل نہیں ہوگا جر بندہ نہ رہے بندے پیسے کٹھا کرنا پڑنا اللہ سونے نے انسان بنایا ہے اے کوئی فرشتہ ورگی مخلوق نہیں جنہوں نے دنیا دے کم تو بغیر ایکو کام ہی بات دے اتے سہ کم اللہ سونے نے ذمہ داری پا دیتی ہے سونے نے انسان نو ہو جا انسان دنیا دے اندر من الجھنا جی قصبے معاش بھی وہی مگر پھر بھی قصبے معاش کر کے لا تل ہی نہ تجارتوں غفلہ دل پا نہ گفلا دل پاوے نہ مال گفلا دل پاوے مبو رب العالمین دا ذکر فرما یہو جا انسان ہے جا اشرف مخلوقات یہو جہسان ہے جہاں حضرت پاک آخیا جا اپنے اصلی نو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 وَهُوَ عَلَى شین شَيْءٍ قَدِيرٌ خلکل خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لوب ایو عَمَلًا امتحان نہیں بنی پی اللہ میں اس واسطے پیدا کیتا ہے کیا ازمان ہے کی اس دنیا کے ہوں کم کہا سونے کرے گا محل رمائش ہے اور جیڑا اس دنیا جوگا ہی رہ گیا ہے بوڈی بچے کے دکان جوگا ہی رہا ہے جوگا رہے ہی کوئی نہیں اللہ دے پرچے تو فیل ہو گیا ہے بچارا ہوں اللہ جدو فیل ہو جاوے نا بندہ ات ریت بڑی انوکھی اللہ کے پرچے اج پاس ہو گیا تو رب پکا ہی فل لینا وہ متب عشق کے انداز نرالے دیکھے مکتبے عشق کے انداز نرالے دیکھے को छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया सबक याद हो गया इम्तिहान पास हो गया राबां मेरे जोगे रह जो गया राबा लै दस खिडौने पहलों दते सन भी होर लीला ए ना जोगे ही रह जा दफा रवी मेरे तो दूर रवी अगर ना तू हाले गिटका खेड तू गिटका खेड जोगे ही تو تس لے کہ سارے نال پیار پا سکے خدا بیا بندے کدو ہر کسے نو لا نصیب ہوندی ہے ہون واسطے بھی خاص مجنو ہوتے ہیں رب سونا جنوب اپنے اسمال میں آشک کرتا ہے نا وہ نسیباں ہون ہی ہوندے ہیں کدو یہو جی کھائے رب سونا ہر کسے دی کی چولیے چند ہے غور کر لا دیا بندے اس گل دے پرانے مجید تو استدلال کرنا بلکہ استدلال کی واضح نس پیش کرنا زخرف اللہ فرمودا سو لال رحمان والم ابو سر اللہ فرما جی یہ گل نہ آپ ایک پاس لگ پینا سی کفر والے پاس لجال بھی رحمان اللہ ہے جہے میرے نال کفر کرتے ہیں मैं नहीं मनते मुनकरा दे वास्ते मैं करना मैं छत चांदी दिया बना सर مہار جی آ ج ہر مکانہ دیا سیڑیاں چاندی دیا بنایا سن والے میں ان کے گھر دروازے سونے چاندی بنا سن ہاں سر تختے پہن واستے مجھے سونے چاندی دیا بنایا سن جد تک ان لو اس آیا کریمہ نے بڑی گل کھولی ہے دستا پیارا بسونا قرآن مجید کے اندر لوگو سن لو جے یہ گل نہ ہو مسلمان بھی سن فرمایا میں کافران دافران دینا کافران کا میں جناب گھروں کی چھتاں جہیا سونے چاندی دیا بنا میں میں انہوں دروازے سونے چاندی کے بنا میں سیڑیاں جہیا چڑھایا سن سونے چاندی دیا چڑھا دنیا سن سیڑیاں کیوں اس واسطے رب دا دشمن کھڑا ہے ہویا رب دا ملکر کھڑا ہے پیدا کرا ہر شیز دا رب لا لمی مگر اللہ پیا فرما ہے اللہ دے پرچے فیل ہو گیا ہے رب سونے دے پرچے جا جی فیل ہو جاوے رب سونا یہ دے دنیا کے کڈونے وہٹ دینا ہے دل ہے ادھر جو گئی رہو کھی جاؤ جہ جی سونا ہو جا جی سونے دس مقصد نو پہچانے حضرت گوسے جناب جی اپنے ٹگیا کا جناب ہل جو کے جانے نے ہل جو کے جداؤ دیتا لحاظ آؤ ابدل کادر تقصد لے کدھر دیا جانا میں تیری یاد واسطے بنیا ہوے میرے ذکر واسطے بنیا ہوے تینوں اسانے نہیں پیدا کیا اللہ دیا بند اور سمجھ لائے <سؤال> ہجی معلوم ہوا دنیا کا ڈیر جی گھر ویکھے اندربار انعام نہ سمجھی <سؤال> کیونکہ وہ کافر کے بارے پیا فرما ہے میں انہوں جناب سونے چاندی دیا سیڑیاں بنا دینا میں چتان بھی سونے چاندی دیا بنا لے رب سونے دے قربنو دے رب نبان دے ہو جائے جا سلمان فارسی پاوے گلیا رات گزارے سمجھ لے رب نے رحمت دے احسان کیا ہے سلطان فرمان دے یا دلفست سنا دل میرے جند بلا کو اللہ نے جدو فرمایا تو اے کم اے مخلوق میری دسو کیا میں تھا رب نہیں ہوں سارے بالکل کواز کے کے آخیا سالو بلا میںڈا رب نہیں ہوں سارے تو تا رب مگر دھرتی تیس ہے کھل گئے کئی نصیبان والے جنہوں نے اس سبق اور رکھ سبق نو یاد رکھا سی ہی انہوں کے حضرت ہے ویس کرنی رلی اللہ تعالیٰ آپ جب آپ جدو حرم بن حیان گئے جی حرم بن حیان نے جا کے سلام آسلام علیکم ویس کرنی نے جواب دلکم السلام یا حرم بن حیان حرم بن حیان حیران ہو گئے پہلی ملاقاتیں کدی نہیں ملے مگر یہاں میرا نام کتوں یاد ہو گیا ہے پوچھا ویس کرنی تو اییا دس تینوں میرا نام کتوں فرمایا یار ایڈا چھیتی بھول گیا میں تے جدو آلہ میں رواج اندر رب نے آکھیا سی اللہ سوبے رب نال ادو ہی سہم ہے تینوں ادو دھاڑیا بان جا لیا بند میرے جند بلا کو حقدارا مرد اپنے <سؤال> نفع نقصان کا کوئی پتا نہیں جی سان کوئی شور نہیں دا نفا شہ دے نقصان اگر نفو نقصان انسان کا سمجھتے سرف امبیا سمجھتے یا نبیاں سمجھایا اللہ دے سمجھتے پالے اسے واسطے دنیا اللہ نے آخر کھیل تماشا تے ہے مام. بچہ کون پلو ہوا چیز جن مردی ستر سال دے سال دے ہو جائیے نا چیٹھی داری بھی کر پائیے رب کے کاغذات ابھی ہیں رب کے کاغذات اگر سیاح ہے تو داتا گنج بخش جیسا ہے جڑا آتا ہے پیا کل رہا جو تو حق دارا مردی ہوں عاشق مول او قبول ن پا ہوں عاشق مول او قبول It was the Rosary دا مقصود ہوتا ایک ذریعہ ہوں مقصود کا گل سمجھنا ایک مقصود ہوں ایک ذریعہ مقصود ہوتا سیا کام ہے کہ مقصود ہتھوں نہ جان دے ذریعہ ذریعے ایسنا نہ اچھ جائے کہ مقصد ہی جانا رہے میں مثال دیا اتے آیا سپیکر اگے لایا تھی ہوئے جی مقصد کی ساز کرنا یہ سپیکر یا اتے دوست کٹھا ہونا یہ اصلی مقصد نہیں سقص اصل ہے آاز کرنا سنا جی منوں اتوں لیا کے پچھا لے جر نہ لیا نہ کرا تے اصلی مقصد جدو حاصل نہیں سی ہونا تو اس محفل کا اینا کھیچل کر بندہ بس سے بہتا ہے بس سے بیٹھ کے جانا ہے جناب ملتان شریف جی میں شاہ نے عالم دے دربار سے جناب زارت کرنے واسطے جا رہا یا میں جی یہ چنگی نہیں اڑا بندہ تو کوئی یہو جہلی ہوں بھی میں ملتان جا رہا تو اتے جا کے کوئی ٹگی لاوا کسی کی جیب کترا ہوں ایک بندہ بس ذریعہ ہے مقصود نہیں مقصود ہوتا دربار شریف نے شاہ رخ نے آلم جی وہ بس نو فر لو تو ایسا باسن کم جائے کہ نہ دربار تے جاوے تے نہ زیارت کرے اسے جان کا کوئی مقصد پورا ہوا اتنے بے وقوف بندہ جہرا بس میں جفا مار بیٹھا خدا لیا بند روزی معاش دنیا اصل ذریعہ م... ہے صرف جی رہے جیوے رہ کے تو اس خالق کی عبادت مارفت حاصل کر لیے اصل ذریعے چی جی اب گایا بھائی اصل مقصد جانا رہا ہے دنیا چی جی اے خوب گایا بھائی عبادت جیڑی ہے جی جہد واسطے بنے سا وہ ہاتھوں نکل گیا بلکہ ہوں یہ سادک لوگ پہنچ گئی ہے جہاں کوئی بادش کی گل چ کرے اللہ کی مارفت کی گل کرے رب کی تابے داری فرما برداری کی اندر نک ن جڑ جتان کچھ لے آیا ہے راہ اپنا رکھ اپنا دینے کول میں جانے اچھل کے حالانکہ وہ سانوں اصل مقصد پہ دستا मगर कोई गल नहीं असल गल जिस बंद बीमारी अकल मारिया जाए ना वो बंदा हमेशा दोस्त दुश्मन समझता पाउडरी है पाउडरी है बेगी जो सा बोली आते हैं वो मैं ना बई जहाज उठते आखे जी इस दौर ने तरक्की बड़ी की मैं बाकी की جہاز ہے نے میں کہ مگر دو طرح دے وہ کہڑے جی میں کیا ایک پلیٹ فارم توڑتا دوجا روڑی ہے وہ پلیٹ فارم ہے وہ سواریاں چک ہے جڑا روڑی ہے پورے چک لے ہے یہ ہر پاؤڈری ہے جہاں بہلی ایک پاؤڈر پی گل سمجھنا میری میں مثال دیتی ہے میں ایک جگہ تقریر کرنے ایک لگا چشتی صاحب جان کے ہاں سے کرتے کے دے میں چل حکمت بری مثال دگلے ہس پہ کتوں روکا گل تو اصل رون کی ہوں آس ہوں ہس جو بہ دنیا ہاسے لگی ہے عمر شریف سننے والی جڑی کہوب گل پہ نہ ہسنا ہے حالانکہ میں کیا گلیں ہسن والی نہیں ہوں میرا مقصد بیان کرنے کا یہ ہوتا ہے بھی اس حکمت کی گل دیسی زبان مسئلہ سمجھا دیتا جا دے. ایمان دسو بندا دا جائے ہوں پاؤڈری جمانس جہا بندہ ان پاؤڈر چھڑا آخے وہ کی کرتا اندر ہے کہ نہیں گلے پا جا حالانکہ پاؤڈر چھڑا ان کی دوستی پہ ہے کہ دشمنی اے دوستی پہ کرنا مگر اکل مالی گئی ہے اس واسطے سمجھ نہیں پی آ دشمن دی پشا گلا بیٹھا ہے اللہ دیا ہے دنیا دا سانو باڈر لگ گیا ہے دنیا دی ایاشی کا نشا لگ گیا ہے جہا یہ دے, دے خلاف گل کرے گا اچھا انہوں نے جڑ جانے ساری دشمنی پیا کر دالانکہ واد شریف کی قسم میرے دوست ہو سکتا ہی نہیں خیال ہو سکتا ہزور جن کسی ہزور جننا امت نہ دوستی تو محبت ہے کسی نے ہو سکے ہزور سرکار نے کیوں دنیا کی نفرت دلائی کیوں دنیا دی کی مذمت کی معلوم ہوا اس ہے کڑا چاہیے طلب نہ ذریعہ سمجھ لے یہ مقصود نہ بنا دے سبق پڑھائے جاندے نے چار دن دی دنیا, دی دنیا ہی کچھ کھا لی لو جڑا ون سونے سبق سننے چاہتے چار دن کی دنیا ہی کچھ کھا لی لے مو جڑا مر کے خسما نا سیدھا جنم نا اے مقصد انسان کا اج دی انسان کا مقصد بن گیا ہے کھا پی موج اڑا کے کرنا چاہیے جی آخے مہربانی روڑیاں نہیں پرنی ہیں بھرنیا جسے کتا حاجت آئی ہو اس لیے اشر ویخیا کرو ہال کی ہوتا سا گل چیتے آ گئی حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صحابی نے جا رہا ہے سر نار غلام دو چار روڑی دے دال بھی گزرے نا تو نار دے پہلے نقل تک کپڑا رکھ لیا نسن لگ پایا نے فرمایا بےلیوں ٹھہر دو انہیں آخیا حضور کیوں فرمایا روڑی مینو کئی آخر جی کی آئی ہے پی فرمایا یہ آدمی پی حضور میں خوشبو دار مٹھائی س میں تے دکان تے سان پی کرمیاں نے مینو کھادا کھا کے بدبو دار کر کے مینو سٹ دتا ہے تے نفرت میں یہاں تو کرا کہ میرے کو پکڑ دیں تفکر تدبر اللہ دی مخلوق سوچو وہ سوچن یہ نہیں بے سوچ کے سونا کھ لیا چاندی کھ لیا گور کرو کتنے پیا ہے یہ کوئی گل نہیں یہ تو بتخ نہیں اب بتخ جیڑی ہے وہ کدھر منہ رکھتی وہ گاپے چار ویلے منہ مار دی مگر تو مومن نہیں بند نہ نا من میں اگلے دن ایک تقریر آخیا میں دسو گرج گرج جنو کرگس آخیا جا گ آخیا جا کتنے ہوتی ہے, ہے. ہے؟ پہاڑا بولو کتے وہ دسل مسکر کتنے آ پہاڑ مردار مریا ہو آلمی چوک مردار مریا باہر جناب پیڑیاں رحی رکھا مریا گرج کون فون کرتا ہے پہنچ جہاڑوں گرج اتنے اپڑ جاتی ہے, کون ہے؟ فون آ بندہ گرج کی فطرت ہے جی اللہ نے بنائی ہے جتھے مردی مردار ہوئے ہو بدبو پہنچ جاتی ہے اور کافر پہنے بھی بھی دیئے دنیا مردار جی ہو جلندر لاہوری نے شاہی آخیا ہوس جگہ سے باہر آخیا جتھے جی بیٹھا نا مردار جوی تے طلب نہیں رکھتا ہمیشہ زندہ رب تھی تلب گار رہتا ہے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 جنا اچھی جی اڈ جائے منہ تھلے نو رکھے گی مردار نو ڈھونڈے گی شاہیشہ پہلا دیا بندیا اکبال نے شاہی کرگس کی گل مثال اقبال نے مومن نو شاہی آخیا مومن رب کا تلبگار رہتا ہے کافر دنیا کا ہی تلبگار رہتا ہے مومن دنیا نو ضرورت ضرور سمجھتا ہے مگر مقصود نہیں سمجھتا مقصود دا دا دا دا دا تن جل انسان اللہ بدو اقبال ایک معروف ہے زمانہ شیر ای تار لاہوتی اس رضے موت جی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تاہی دا کی مطلب ہے اس شیر دا مطلب اکبال دے وہ تاہ لاہ لاہوت آلم آخیا جا آکھنا بھی مزاج ہے لاہوت جتھے اللہ تو سوا کچھ نہیں آتا رب دیا تھل بگارا نالوں تے بکھا مر جائے چنگا ہے جس رسک دے ٹونڈیا پرواز کتا ہی آوے اقبال نے دسیا ہے کہ دنیا معاش یہ ذریعہ خبر کہ تین اگلی پروازی ہو پیٹ دے پتھر ہی بن لوا گے چنگا ایمان بھی خدا نے بننے کہ نہیں بننے لیکن ایمان کی گواہی دیا جی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹھوکر نال اپنی ٹھوکر مار دے پیروں دی تے کیا سونے دے پہاڑ نہ بنا چھڑ دے <تصفح> <تصفح> <تصفح> لیکن پتھر بندی کرے وہ یار اس مقام تے پتھر تو بندے جاتا حضرت جابر دے گھر جان اسے جنگ دے اندر جنگ جن نام جنگ کند حضرت جاب کے گھر گئے فرمایا کپڑا پا دے انہاں اندر کی کملی والے والا میں تر بند کا کھانا پکایا حور نے فرمایا میرے سارے یار میرے نال آ جان ہزار صاحب آئے گرام گئے تیجاب ملشانی آ گئی گھر والی نو پتہ لگا انہاں فرمایا اے دس نبی پاک اپنے آپ لائے آئے نہیں یا تو نہ تئی تجا بن فرما گئے نبی پا آپ لے کے آئے نے سارے لشکر نو पर माया मुड़ जरा लेके आया है उ जाने लश्कर जाने बीवी कह लगी बीवी कह लगी इमान वाली बीबीसी अज दिया बीबिया प्रौने नेख लैन मत्थे बारा वज जाने पांच सत गार थपदिया ने बंदे तेरा खाना खराब हो गए एवं जनाब इस लश्करे लैके आ गया खान साड़े अग हाल पतला مگر اسے بیبیاں نہیں سن اج کے دور دیا بیبیا ترقی آستا نہیں سن وہ دیسی زمانے دیا بیا رب کا بھیجا مہمان آیا کوا لیے راضی ہوے تھوڑا رب راضی क्योंकि کہ بزرگ فرما دے مہمان نسیب لے کے آنا لے کے جا اللہ کی دی رضا سات دی خیر ہوں دے ہوٹل ہی بن گیا رولا ہی گیا رولا ہی موقع رات آؤ ہوٹل چو پانچ سو روپیہ ہوتا آو لگے نہ میزبان نہ نہ کوئی مہمان ہاں جی تے پہلا یہ نہیں سنوتے ہوٹل جن بھی ہے شہر گناہ لے کے جانا ہے اللہ دی رضا دی خط خیر ہونے ہوٹل ہی بن نے رولا ہی موقع <laughs> رولا ہی آو نہ رو کو کوئی مہمان تے پہلا دے. جنے بھی آنا شہر والے بندے انتظار رہنا یار پراوا اب سارے کول ہی ٹھہر جا حضرت ابراہیم علیہ السلام میو سفر کر کے مہمان نبھتے ہوں سر انہ چ روٹی نہیں سنکھا جنہ چرال نہیں سنبھا دے, دے نا کسی نو؟ کھڑا کام کردے سر اصل انجو کو یہ تو نئے دور درد آن کے ویکھنا سی ابراہیم تھی کہ پہ پایا تو پتا نہیں بندے بچت کرنی چاہیے ویخیا بورڈ لگے ہوتے نے بچت بچت شکی بچت کرنی چاہیے گھر دے مل پہ کرنا جا جابر رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پا فرمایا میرے اپنے سالن کپڑا دے آٹے دے کپڑا پا دے ادھر روٹیاں پکائی جان کھول کے ویخنا نہیں <تصفح> روٹیاں پک دیا گئی سالن ہزور وتا گئے ہزار لشکر رج گیا سال اتنے کا کرتے ادھر پتھر بنی کھڑے پیٹ مبارک دے بھائی सोनिया तेरिया सोनिया धावान सानू मार गई इतो पागल हो कि दीवाने बन गए कभी पत्थर बनी खलाए कबर के एक पतीले हजार रजाई खलाए اکو جنگ در خدا دیا بندیا گاؤں جناب سونا سمجھ لے ہوں اصل سونا خس گیا جہل خس گیا تھیکرینیاں کھب گیا سودا تیرا گھاٹے رہ گیا ہاں جی اپنے آپ دی تباہی کر بیٹھا وا نام جاتا رہا اقبال سینے دیتھ مار کے آتا ہے ہائے مارے گئے گا۔ پنجابی گاجابی ترجمہ کیتا ہے کیونکہ ٹھیک پنجابی سمجھنے والے بندے بیٹھے تھے واہ ترجمہ کیا ہے ہے, آئے مارے گئے نہ کھانے زیاں جاتا رہا لٹے بھی پیا احساس بھی کوئی نہیں کھ رہا بھی کوئی نہیں تے احساس بھی کوئی نہیں بھی سڈا کچھ رہا بھی کہ نہیں پائے نا کامی متا کروا جاتا رہا اور کے دل سے احساس جاتا رہا رول کر لا دیا بندہ یہ تو سمجھ دنیا ضرورت ضرور ہے مگر مقصود نہیں میری گل بھی سمجھ لگی موجودہ خلاسا کھ کے پیا پیش کرنا تو توجہ نہ سن دنیا ضرورت ضرور مقصود <سیم> کی چوری سدا بیٹھو آی کستوری خریدنے جلے دنیا وہ فکیر ہوتا ہے نا فکیر اللہ کا خوشبو نہیں لا مگر کی وجہ ہوں یار اللہ کے فکیر جتے بھی ڈیڑا لایا ہوگیا لائنا ہی لا چکنا لا نے کہ نہیں معلوم ہویا اصل کستوی ہوں کول ہو جشبو پورے زمانے میں تم جا ذریعہ ہے اب دا زمانہ ت گیا مسلمان مقصود بنا بیٹھا ہے ساڑی ضلع سڈے اپنے ہتھوں آئی ہے کسی ہور نے نہیں دیتی. اپنے آپ ہی برباد ہوا پاک پیش نبی صلی اللہ نے فرمایا حضرت حق بندیاں دا حق مولا کے میں بھی کسی ویلے موجود بیٹھ کے درب کرتا ہوں میں یا اللہ جی تیرے بھی حق نے تو سڈا بھی تو حق ہے تیرے دیکھ نہیں یا اللہ ساڈا حق ہے اگے منہ ونگا کر کے منگ لئیے لئے منگل سا حق ہے تیرا حق ہے قربان بار جا اللہ دیا بندیاں میرے پاک نبی صلی اللہ فرمایا میرے امتیو اللہ دق بندیاں دا حق رب دے رسول اللہ رب دا حق تے کی فرمایا بندیا مولا دا حق اللہ فرمایا مولا بندے آتے اتے کہ بندے رب کسی شہر بھی شریک نہ کرک ہوں گل سمجھنی کسی شہر شریک نہ کرنا مطلب ہے یہ شہ جا بچ لفظ آیا کہ واسطے آیا حضور والا حضرت پیر سید مہر علی شاہ گول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے نے شہ لفظ اللہ نے اس واسطے بولیا ہے رب نے دسیا ہے کہ نہ تے شرک جلی تے نہ شرک خفی ہوفی شرک جلی یعنی دے بندہ پکا مشرک کے کافر ہوتا چا ننگا او دا مطلب یہ ہوتا ہے بھی کسی کو خدا سمجھنا یا خدا دا برابر سمجھنا شرک کا کی مطلب ہے کسے کسی خدا سمجھنا یا خدا دے برابر سمجھنا یہ شرک آخیا جا کا شرکے جلی دوسرا ہے شرک خفی چھپیا شر وہ بندہ مشرق سے نہیں ہوتا مگر رب کی رحمت تو محروم ہو جاتا جا رب کرم تو محروم ہو جاتا ہے فرمایا جا پرمایا شرکے خفی پرمایا دستا پیا دنیا دی کسی شاید اعتماد نہ ہوئے دنیا دیا اسباب کے اتنے بھروسہ نہ ہو اعتماد اثاب نہ ہووسا نظر ہمیشہ اللہ جا ہو کلاشن کوف لے کے جا رہا ہے جنگلوں دشمنی والا بندہ جی بھروسہ یہیے میرے کل کلاشن کوف ہے مینو کی ہونا ہے آوے گا تے کن نہ چکا گا تے ہوں تے کدے شرک خفی شرک کیتا سو کافر تے نہیں آخان گے لیکن اللہ دی رحمت تو یہ بندہ محروم ہو جائے گا دوسرا اے یہ کلاشن کوفتے چکی پھر پر آدھا سونے تھی بچا جب آ جانی ہے کلاشن بھی لگی جانی ہے تے سونے جی تچاؤ پہ آیا تو سارا زمانہ مینو ایٹم بم بھی مارے تو منت کوئی مار سکدا سکتا اقبال لفظہ نے جس گل نیان اللہ کو پا پہ بھروسا اللہ کو پا مرد مومن پہ بھروسا ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا نظر رب دا بندہ نظر رکھتا ہے اللہ سونے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا مومن ہے تو بے بےتے بھی لڑتا ہے سپاہی کیوں کیوں وی کب اجا تے ابا بیلانے ہاتھوں ہاتھی مرا چڈا ہے جبھی مریدے بھروسہ کرے ہوں رب دا حق سی بندے بھروسہ نہ بھروسہ رب نظر مولا رکھنی چاہیے سی رب دا حق بندے دے حدیث دے اندر فرمایا بندیاں دا حق مولا دے کہ انہوں عذاب نہ دے وے، نہ دنیا دا عذاب دے وے، نہ آخرت والا ازاب دے وے <تصفح> پیر صاحب یہ گل لکھ کے فرما نے بہلی وہ اسان اللہ دا حق بھلایا اسان دنیا دے مال متا دنیا دے سامان تے بھروسہ رکھ کے بہ گیا رب تو ہی نظریں ہی ہٹ گئی نے سڈے کوی طاقت طاقت ایک چھٹے چانج انڈیا ہی مقابے ایتھے جو کہ رہ گیا رب کا پتا ہی کون نہیں انہوں چلے رب تو جو جاندار رہا ہے ایک بار بھی سال فرما نے سا رب کا حق اسان بھلایا اسان بھروسہ رکھنا سی رب سونے کے اعتماد رکھنا سی اللہ دسباب اعتماد نہیں رکھنا اسباب بلانے ہے سن مگر بھروسہ نہیں سی کرنا اسان رب کا حق بھلایا ہے رب سان آخیا میں حق بھلا چڑیا ہے میں تھانوں آداب نہیں سنا مگر تو میرا حق نہیں پورا کیتا میں تو ہنو دنیا ایسی دلیل کر کے ماراں گا خدا دی قسم کر کے آنا مسلمانوں دی زلت دا سبب پیر سید تیر علی شاہ گولنوی نے ایس حدیث مبارک کے حوالے بیان فرمایا ہے فرمایا مسلمان اس واسطے دلیل ہے رب دا حق نہیں پچھاڑیا رب نے انہ حق نہیں پچھاڑیا جے اے اللہ دے نظر رکھتا جی اقبال کرتا ہے مرد مسلمان نظر اللہ بے رکھتا ہے مرد مسلمان <تصفح> موت کیا چیز ہے ایک عالم آلمان کا سفر <تصفح> حقیقت والے جان والے پاس تو جانا ہے موومنٹ کی نگاہ پھر ہی تو ہی مومن اللہ جو کہ نہیں رہے منہ مو مونی رہ گئے بیلی مومن کتنے رہے نے بےلی مومن نہیں رہے اللہ آدھا جا نو کھا کٹے خواہ جا میں تیرا واسطے خیال رکھنا ہے تینوں کدی میرا خیال ہے اگلے دن کبا کے پتر ریا جی جلد در صاحب تے کو لے کے گیا وا پڑھ رہا شاید جلنون مشری ددی اللہ فرما نے میں دریا نیل دے کنارے گیا ویخیا ایک بچھو بیٹھا ہے میں پھڑ کے بچھو مارن لگا بچھو چھال ماری تریا کے اندر جا پے آگو ایک ڈڈو بیٹھا تے بچھو جا کے جہ گیا ڈڈو ترتا پرلے کنارے جا لگا میں جناب سنون مشری سن فرمایا میں بھی پانی دی سطح سے ٹرتا پرلے پاسے جا پہنچا جد پرلے پسے گیا ویخیا جناب ڈڈو نے جا کے بچھو نا دتا بچھو جا کے سپ پیا ہوں ایک بندہ ستا ہے پیا گفلت نشے کے اندر نشا پی کے بندہ ستا ہے رحیلا سپ کو مارا ڈنگ سپ مر گیا رات اتے ہی مر گیا فرما نے میں جا کے اس بندے ہلایا جگایا میں آخیا اٹو چلے دنوں سب کھان واسے پیا ہوں سر ایک بچھو دریا دے پرلے کنارے تریائی ہاں جی ڈڈو کی کنڈ جناب سپ نے ماریا سو مگر وہ نشا ہی ضرور سی نشا پیتا سی دل بندر کی مان والی جاگ ضرور سی <تصفح> <تصفح> سویا جا تیرے تو غافل ہوے جی ہوں ایال رکھنا ہے جی میں تیرا بن جا مڑ کن خیال کرے گا <تصفح> <تصفح> بن دے اج تو بعد مولا نشا نہیں کرا تین کنڈ کی خیال رکھے منہ کیا کرے گا پر یار قدر رب کی پچھانے بندہ ہے ہر پاسوں سبق سانو پیڑے ہی ملنے ہوئے ساری اک کھلی سانو گیا ڈھمکے لگتی ماردیا نظر آئی ضروریات زندگی میں شہر ہے جس کے گھر ٹی وی نہ ہو تو بندہ ہی ادھورا ہوتا ہے میں کہہ سڑکے جاوا اس قوم دے پورے پن کو جیڑی قوم جنا چ لگے قوم ہی ادھوری ہوتی ہے جیڑی قوم اس طرح پوری ہوا ہی اس قوم دا محافظ ہو سکنا ہے اور کی کہہ سکنے ہیں ورنہ خدا دیا بندے مومن اللہ دی یاد تو بغیر ادھورا رہتا ہے تو بغیر مکسو چھڑیا مقصود اصلی تو دوری بیان کرا یہ دوری ہے ساری اصل اللہ کا حق چڈیا لب سا حق انڈا اج اچھا پھر اوے کریئے کہ رب سونے تے پروسا اعتماد نظر نگاہ ہر وقت مولا دی کدم قدم قدم ابھال سنبھال کے رکھیئے رکھیے اوی ڈانگ پھڑی ہوں اے نے ڈنگوا فڑیا ہوں وہ ڈنگوا رکھ رکھ کے تے جناب چلتا ہے اور مومنا انے و دنیا چل اس طرح قدم ٹکا ٹکا کے رکھ تاکہ کوئی قدم ایسا نہ رکھ پوے تلکے برباد ہو جائے تلکن بازی بڑی ہوئے اس دنیا دے اندر تلکن بازی تو بچ جا احتیاط قدم جما جما تین تو ہٹا نہ سکے آآ آآ پہاڑ, پہاڑ بن جا شاپنگ نہ بن یہ شاپنگ لفافے نہ بن یہ ہرا تے اینو اہ ن ادھر ہوا ہی تے اک کے لے گئے نہ پہاڑ بن تیرے آن کے تین وی کے لوکی سہارا لسان لگیے بھی انسان ہی بن جائیے آہ! خدا کی قسم کر کے آنا انسان د کوئی کمال نہیں کہ ہاوا میں چٹا ہوے وہ ہوا کان اڈتے پھرتے ہیں بتھیرے لگے پھرتے ہیں جی بتھیے لگے پھرتے ہیں وہاں کا کی کوئی اڈنا کمال نہیں جی ایس دھر بندے کے پترا واگو رہنا اصل کمال ہے ایسے دھرتی کے حضرت سدھی کے اکبر واگو زندگی گزار لو ایس دھرتی گزار لوا گاؤں سے پا کر دی اللہ تالا اڈنے کی کوئی کی گل ہے اڈنے کی میرے گاؤ سے پا کر دی اللہ تالاس تکریر فرماؤں سن تقریر کردا کر سب ایسی تقریر کر کردہ اڑ پہنا اڑ کے پھر آ جانا, جانا کئی بار اس طرح کرنا آپ نے پوچھنا گلاما نے ہزور اس طرح کیوں کرتے جی فرمایا اللہ دے پیغمبر گزر رہے ہوں نے میری تقریر سن واسطے تشریف لے آتے نے میں انہوں دے سلام واسطے پیش اور خدا دی قسم غوث پاک فرما نے پروایا مرد ان آخیا جا جا رب کی تقدی جگڑا کر لو تک جھگڑا کر لوڈ مرد آخیا جا پتا نہیں کس درجے مرد سن کس درجے کا بندہ سجنیڈی ویڈی گل کر چی قسم روس باغ کے حالات پڑھنے کے اندر آئے ہیں پتا لگا ہے انسان ہی دنیا تو ٹر گئے ماحول کجدم رہ گئے کیڑے مکوڑے رہ گئے صورتیں تو ہیں پر انسان تھوڑے رہ گئے سپ تو ٹوئی رہ گئے ہیں ہر وقت ٹوئی ڈانگ ہی مارنا ہے دوجہ نوں جے کوئی خیر دی گل کرے تو انہوں خیر نال واپس جان دن دے ہی نہیں مہربانی ہے جو خیر نال تر جائے قوم دے کے گل کر کے حضور فرما نے وقت آئے گا دین دی جڑا گل کرے گا اندر ہی کوئی نہیں ہوگا سارے جا برائی کی گل کرے گا سارے اندر رل جان گے انہیں فرمایا میرے حساب تصویر اس زمانے میں بجے آتے جی کہ جاگ کی دی گل کرتا سارے وہ ہو جانکل تو سانوں رقابت ہوگی لیکن پلا ماں اداوت ہوگ بد بختی نکلی جنہوں جی رب تباہ کرنا ہوئے خدا کی دی قسم دین تما دشمن بن جائے گا حضور نے فرمایا ہوگ عالم من آلم بن او عالم یا طالب علم بن دین دا کا شرمدی تندر صرف فضیل تلم دین دی بیان ہوئی ہے اور کسی دی نہیں ہوگ دل عالم بن آتامن یا طالب علم بن او محب بن یا انہیں محبت کرنے والا بن مستا میں یا گل سننے والا بن والا نہلاک ہو جائے گا محبت رکھنے آنا سن کے راضی ہونے ااشاء اللہ تصیبہ کوئی بندہ ہوے ہا جی ہوں آسان پنجے گروہ چیا جو جا چاہوں میں کوئی بھی نہیں فرمایا ہلاک ہوو گے پاپے پھر ہلاک ہوئے پایا پنجے گروہ چیا جنا گھنا بدبختی بختی سر آ گئی اس واسطے دعا کرو حضورات دے دے بچاو دنیا دنیا اس جادو گرنی تو بچا جی جادو گرنی جادو کر کے تے مسلمان ناہ کے ٹر جاندی ہے نہ نام نامراد ایسا دھوکھا دے کے ہے مسلمان دوما جانا تو محروم رہ جاتا ہے اس واسطے اللہ رب العالمین آپ سونی فرما گیارہویں شریف کا ثبوت قرآن و حدیث سے واضح فرمایا ترونجا سال ہو ہوگا گیارہویں شریف کا ثبوت ہی نہیں آ سکا ہاں ہاں ہاں سباہ کوئی برائی ہے وچ سارے مربج واسطے کدی ثبوت نہیں منگیا برائی کرنے بغیر ثبوت تو بغیر دلیل نیکی کی گل آئے پیش کرو میں موٹی جی گل تین سمجھا دینا یارویں عالے سواب ہے عسالے سواب دی ایک صورت ہے سواب بغیر کو سنت نبی پاک خود کرتے سال ہزور دبا کرتے س تو بغیر کے یارویں دن کرنا غوث پاک سکارے سواب یارویں دن کرنا یا دا نا لا کے دا یارویں نا دینا اس طرح بندے کٹھے کرنے نے کت ہٹا لو خالی سواب عبادت سدکے خیرات دا پہچا سنت مستفا اور سنت صحابہ ہے رہا مسئلہ اے اس طرح کی کئی داد جہ اے مستحب نے اس واسطے کہ جس شہر کی اصل سنت دے اندر کوئی اضافہ بعد اضافے نو مستحب آخر جائے میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے لہذا یاروی شریف ہاں میں اج ایک مسئلہ ایک بیان کیتا ہے وہ اتے کر جانا ضروری بڑا ہے لوگ یارویں شریف کے بارے بھی سوال کرتے ہیں کل چالیسویں ساتیں تیجے دسویں سا برسیاں یہاں دے بارے بھی کرتے ہیں یہاں کے بارے ساری شرح کا مسئلہ اے یہ کہ اگر مال حلال ہلال ہویت سالے نہ ہو رکھنا مقصود نہ میں ہوا برادری کی آخے کہ بہو کل ہی نہیں کیتے ہی پیڑا ہے نمران نک رکھتے اے نیت نہ ہوئے محض اللہ دی رضا مقصود ہوتا کے کچھ میں میرے سوا ملے تو میں اپنے پیو نشوا لوا کسی کسے نے اے نیت اور دعوت نہ ہو صدقہ خیرات دعوت اس طرح برادری بلاوے میں ویاہ شادی کے اتنے کارڈ بھیجی دے نے کردری برادری برادری, نو برادری خالی نہ بلائی جاوے برادری دعوت نہ دتی جاوے روٹی برادری نہ بکائی جائے روٹی پکائی جائے غریباں تے گریباں لئی مڑ برادری بھی کھا تے تو بھی سواب ہوے گا جی سر تو روٹی اب برادری آستے پکائی پکائیے تے مل او بن جائے گی دعوت تے میت تالے گھروں دعوت کھانی حرام ہوتی صدقہ خیرات غریباں مسکین واسطے کرے پھر رشتے دار بھی آ جان تھی کھا لے تے کوئی حرج نہیں پھر دا سواب مرے بخش دینا اس طرح دا سوا بخشنا جڑا ہے دن متعین کرو تے مستحب بن جائے گا اگر دن متعین نہ کرو تے سنت بن جائے گا اس مسئلے نو کوئی مائی دا لال چیلنج کرے میں کبو کریں ڈنڈی نہیں جاری اجکل سارے دبتا پکا نے بہت گریباں مشکل والا کھاتا کون نہیں ہوتا ساری برادری جناب نویں کارٹن پائے کارٹن انج پا کے آتے ہیں دسویں کلوں کے اتنے جا جانا باؤ ہو گیا وہ آیا دکھ پہ بیٹھا ہے کاٹا نواں پائے بیٹھا ہے سوٹ مایا لا کے وہ دعوت اچک پک ہے لیکن مسئلے دسدا ڈرنا نہیں چاہیے مسئلہ کھل کے کرنا چاہیے کوئی لوکی اللہ کی مہربانی مسلمان نے کوئی ایک آفر تھوڑے نے جہاں ڈانگو ڈاگی ہو جان گے کیا گوس آزم کو رضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے بالکل صحیح ہے گوس پاک کی ہر ولی نو کہہ سکتے ہیں قرآن پہ فرما ہے ردی اللہ عنہم وردو من خاشی ربا اللہ ہر اس بندے بازتے رب تو دا ہے او اللہ, عنہ ہے اللہ دا قرآن ایمان نال دا پاک رب تو نہیں سن ڈرتے امام نووی رضی اللہ ہو تالا نے نے آپ نے باہر لفظ موٹی قلم لکھ دیتا ہے کہ رضی اللہ ہو صحابہ واسطے بھی تابی واسطے بھی ولیاں واسطے فرمایا جڑے پاک لوگ آئے اللہ سارے واسطے سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ دعا کرولہ عمل دیتا تو. آخرو دعا الحمدللہ دعا فرمانی جی یا کچھ اور کرنا ہے حضرت صاحب دعا فرماؤ گے حضرت اللہ مولانا خادم شان صاحب رضوی دعا فرماؤ گے تیری یاد مار مار سیا تیری in <Sanly> Palahuale پروتر جی بولو ہاں کا ہسی ہے در پر تیرے جبین ہے ڈر پر تو ہنسی ہے ڈر پر تیرے جبین ہے در سے نکال خالی کچھ بھی خدا بدالت رہ درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت مجھے درد مل گیا ہے تیرے حسن کی بدولت رہے دونوں ہی سلامتی سر میرا در تمہارا یا کا تیرے کرم کا اب تو ملے سارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا یا تھا ترے اب تو ملے تیری ذات باہر بہادت تیری ذات بحر و حادت مجھار میری ہستی تیری رات باہر واہد مجھار میری ہستی ڈولی بمر میں کشتی اور دور ہے کنارایا کا تر کرم کا اب تو ملے گیا کا تر کرم کا یب تو ملے سارا یا تیرے کرم دیوان تیر در پل جب آ گیا بیچارا دیوان تیر در پل جب آ گیا بیچار دیا ساڈے وال سویا گاہ کدھیا دعا کا دیا ساڈے وال سویا سلطان بابو فرمایا فرمایا تم من یار شہر بلایا دل بچ محلہ ہو دل و سو گیتا میرا ہو یہی خوب تسلا دی ولّا